تمال پھر وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ان مجرمین کو ان کے کفر و معاشی کی تیسری سزا یہ ملے گی کہ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بدائے الفوائد میں اس آیت کے ذمن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دو قسم کے عذاب دے گا عذاب حجاب اور عذاب نار عذاب حجاب یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھنے سے ان کے دلوں اور ان کی روحوں کو نہایت شدید تکلیف ہوگی اور عذاب نار سے ان کے اجسام جلتے رہیں گے اور اپنے محبوب بندوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنی قربت اور اپنی دید سے نوازے گا اور جنت کی بیش بہا نعمتوں عین اور دیگر بے شمار نعمتوں سے نوازے گا جیسا کہ صورت الدہر آیت گیارہ میں آیا ہے ولاقم نظر توں وسرور اللہ تعالیٰ انہیں تازگی اور خوشی پہنچائے گا آیت سترہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مجرمین کی مزید زجو توبیخ اور انہیں مزید ذہنی کرب و اذیت مبتلا کرنے کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جہنم جسے تم لوگ دنیا کی زندگی میں جھٹلایا کرتے تھے اس لیے کہ انسان کے لیے یہ غایت درجے کی تکلیف کی بات ہے کہ جب وہ کسی مصیبت مبتلا ہو تو اس سے کوئی کہے کہ تم جو کچھ بھگت رہے ہو تمہارے کرتوتوں کا پھل ہے